أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داوودا مننا فضلا يا جبال أوي بي معه والطير وأللنا له الحديد أن اعمل صابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولیسمان شہروں روا شہر و اصل نا لہوی وغیر و لقد آتے اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا داود داود علیہ السلام کو من نہ اپنی طرف سے فضل فضل فضیلت اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا داود علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی یعنی بڑائی عطا کی بڑائی یا اسی طرح فضیلت مانا کر لیں اس کا اور تحقیق البتہ ہم نے عطا کی داود علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت فضیلت اللہ نے ان کو آتا کی بھائی نبوت بخشی فضیلت یعنی بڑائی بزرگی دی اوروں پر کتاب دی ہم نے نبوت دی اور اسی طرح یہ آگے کچھ خاص انعامات جو اللہ نے کی آگے ذکر فرما رہے ہیں یا جی بالو اوی بی ماہو یا جی بالو اے پہاڑو او بیم دوہرا تعویب کے معنی ہے دہرانا او بی تم دہراؤ ان کے ساتھ یعنی تصبیح کو دہراؤ ان کے ساتھ ہر داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی اور وہ جب تصبیح وغیرہ بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حکم دیا تھا پہاڑوں کو اور پرندوں کو یا جی بالو اے پہاڑوں پا او وی بی ماہو تم دہراؤ ان کے ساتھ یعنی تسبیح کو ان کے ساتھ دہراؤ بھائی و تیرا اور اے پرندو و کا کا جبال پر ہے بھائی تعر کا آتف کس پر ہے جیبال پر اور جیبال منادا ہے مبنی علی الزم بھائی مبنی علی الزم مبنی علی زم اور آپ نے نخ میں پڑھا ہے کہ یا جو ہے یہ قائم مقام ہے کس کے ادعو کے ادعو کے میں پکارتا ہوں اور یہ جو منادہ ہوتا ہے یہ ہے تو مبنی علی الزم لیکن دراصل یہ مفعول ہے بھائی دراصل یہ کیا ہے مفعول ہے مفعول تو محلن یہ منصوب ہے بھائی مبنی اعلی زم ہے نا مبنی ہے زمے پر اور مبنی کا عراب کیسے بتایا جاتا ہے محلن تو محل کے اعتبار سے یہ منصوب ہے مثلا آپ کہتے ہیں یا زید دراصل کیا ہے ادعو زیدن میں زید کو پکارتا ہوں میں زید کو پکار رہا ہوں یا میں زید کو بلا رہا ہوں صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی یہاں بھی یہ محلن منصوب ہے تو تیر کا اس پر عطف ہے محل کے اعتبار سے اس کے محل پر عطف ہے اور محل کے اعتبار سے یہ منصوب تھا تو تیر بھی کیا آیا منصوب آیا بھائی تو داود علیہ السلام کو اللہ نے بڑی ہی خوبصورت آواز دی تھی بھائی مشہور ہے آج تک بھائی لہنے داؤدی بھائی لہنے داودی چنانچے یہ نکل جاتے جنگل کی طرف اور وہاں پھر تسبیح وغیرہ اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے اپنی خوبصورت آواز میں تو ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور پرندے بھی یا جی بالو اے پہاڑوں او بی ماہو تم دہراؤ ان کے ساتھ یعنی تم ان کے ساتھ تسبیح دہراؤ و تیرا اور اے پرندوں حدیدہ حدید کہتے ہیں لوہے کو النہ ہم نے نرم کیا بھائی الانا یو کے معنی ہے نرم کرنا لہ الحدید اور نرم کر دیا تھا ہم نے ان کے لیے لوہے کو ان عمل سابغات یہ کہ بنا سابطن پوری زر سابغات جمع ہے سابغت کی اور سابق کہتے ہیں پوری زیرہ بھائی مکمل زیرہ کشادہ زیرہ جو ہو مکمل زیرہ ہو بھائی یعنی جو پورے بدن کو ڈھانپ لے بھائی جینی کہ نا مکمل ہو بدن کا کچھ حصہ تو اس میں چھپے اور کچھ نہ چھپے ایسا نہیں بلکہ مکمل زیرہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے سابقہ کہا جاتا ہے اصل میں تو یہ صفت تھی سابقہ کہتے ہیں زیرا کو اور سابگہ کا معنی پوری تو کیا ترجمہ ہوا دیرون سابقہ پوری بوری زیرا مکمل زیرہ بھائی کشادہ زیرہ زیرا جانتے یا نہیں بھائی وہ جنگی لباس بھائی جو جنگوں میں پہنا جاتا تھا وہ لوہے کی قمیص وغیرہ اور پھر جس سے تلوار وغیرہ اثر نہیں کرتی تھی بھائی حفاظت کے لیے تلوار وغیرہ اور تیروں سے اور نیزوں سے بچنے کے لیے وہ جنگی لباس پہنا جاتا تھا تو اسے زرہ کہتے ہیں بھائی دیکھا یا نہیں بھائی اجائب گھر میں تو دیکھی ہوگی بھائی تو ہم نے اللہ فرمارے ہم نے ان پر یہ احسان بھی کیا کہ ان کے لیے کیا کیا تھا لوہے کو نرم کر دیا تھا ان عمل یہ کہ بناؤ سابقات پوری زیر ہیں تو یہ سابقات جمع ہے سابقاتون کی اور میں نے بتلایا یہ دراصل صفت تھی دیر ان سابقاتن دیر ان کہتے ہیں زیرا کو اور سابقاتن مکمل پوری ہو جو کشادہ ہو پوری زیرہ مکمل زیرہ پھر یہ جو صفت تھی اسی کا کو استعمال یہ استعمال ہونے لگی زیرا کے لیے بھی بھائی تو زیرہ ہی کو کیا کہنے لگے کشادہ زیرا ہو جو پوری زیرہ ہو اسے کیا کہنے لگے سابغاتون کہنے لگے ان عمل سابغات یہ کہ بنائیں آپ سابغات پوری وقدر وقت دی اور اندازہ رکھیے فی دی بننے میں زیرا کے بنانے میں سرد کہتے ہیں زیرا کا بنانا زیرا کو بننا اس کی کڑیوں کو آپس میں جوڑنا بھائی زیرہ آپ نے دیکھی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے لوہے کے حلقے ہوتے ہیں جنہیں آپس میں جوڑا گیا ہوتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا یہ کہ بنائے وہ آ... کیا بنائے سا ان پوری زیرے وقت دے فیس اور اندازہ رکھیے فیس دی ان کے بننے میں یا یوں کہیں کڑیوں کے جوڑنے میں زیرا کا بننا وہی ہے نا کڑیوں کو جوڑنا ہے آپس میں اس کے اور اندازہ رکھیے کڑیوں کے جوڑنے میں کیا مانا اندازہ رکھیے بھائی مانا یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا حضرت داود علیہ السلام جو تھے کہتے ہیں ان کو اللہ نے بادشاہت بھی دی تھی اور انہی کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنہیں پھر وہ بادشاہت اللہ نے نصیب فرمائی جو ان کے بعد کسی اور کو نہیں ملی جنات بھی ان کے مسخر تھے ہوا بھی ان کے لیے مسخر تھی پرندے وغیرہ بھی ان کے لیے مسخر تھے بھائی تو حس داود علیہ السلام کو بھی اللہ نے بادشاہت نصیب فرمائی تھی آپ راتوں کو بھیس بدل کر نکلا کرتے تھے لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے اور لوگوں سے پوچھتے بھی تھے کہ تمہارا بادشاہ کس قسم کا ہے رات ہوتی اپنے آپ کو چھپایا ہوتا کسی کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا تھا یہ خود بادشاہ یہی ہیں تو اس طرح حالات معلوم کرتے تھے تو اسی طرح ایک رات نکلے ہوئے تھے تو اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا تو فرشتے سے ملے یہ انہوں نے دیکھا یہ کوئی انسان ہے تو پوچھا بھائی تمہارا بادشاہ کس قسم کا اور بھی باتیں پوچھی ہوں گی کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے کوئی پریشانی تو نہیں لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں اور یہ بھی پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کس قسم کا ہے وہ کہنے لگا بادشاہ تو ہمارا بڑا اچھا ہے لیکن اگر ایک بات نہ ہوتی پریشان ہو گئے پتا نہیں کیا بات ہوئی پوچھا کیا بات کہتے ہیں یہ کہ وہ بیت المال سے لے کر کھاتے ہیں اگر وہ بیت المال سے نہ کھاتے خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تو پھر بڑا اچھا ہونا تھا داؤد علیہ السلام نے پھر آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجیے کہ میں خود اپنے ہاتھ سے عمل کر کے کمایا کروں اپنے گھر والوں کو بھی کھلایا کروں چنانچہ اللہ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا لوہا اس طرح ان کے لیے ان کے ہاتھ میں نرم ہوتا تھا جس طرح موم بئی یا گوندا ہوا آٹا جس طرح نرم ہوتا ہے جس طرف اس کو چاہیں موڑ لیں جس طرح کی شکل چاہیں دے دیں تو وہ ان کے ہاتھ میں لوہا اس طرح نرم ہو جایا کرتا تھا بھائی سمجھ میں آیا بھائی حالانکہ لوہے کو تو کوئی شکل دینے کے لیے بھٹی میں اسے خوب گرم کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو کوٹنا پڑتا ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن ان کے لیے اللہ نے اس طرح کر دیا تھا جیسے ایک نرم سی چیز ہو تو وہ اس اور پھر وہ اس سے زرہ بنا کر فروخت کیا کرتے تھے بھئی زرہیں بناتے تھے تو یہی اللہ فرما رہے ہیں تو زیرہ فروخت کرتے اور اس سے جو پیسے حاصل ہوتے وہ اپنے اوپر کچھ خرچ کرتے اور گھر والوں پر اور باقی فقراء وغیرہ اور مساکین پر خرچ کرتے تھے وہ لَهُ الْحَدِيدَ حدیدہ اور نرم کر دیا تھا ہم نے ان کے لئے لوہے کو انعمل ان عمل یہ کہ بنائے آپ سابغات پوری زیریں وقت در فی اور اندازہ رکھیں آپ اندازہ رکھیں فی سردی ان کے کڑیوں کے جوڑنے میں یعنی اس طرح نہ جوڑیے کہ کوئی کڑی بڑی ہے تو کوئی چھوٹی ہے کوئی پتلی ہے کوئی موٹی ہے بلکہ متناسب طریقے سے ساری برابر کڑیاں ہونی چاہیے جس حد تک ہو سکیں ان ان تناسب ہونا چاہیے وقت درف سردی اور اندازہ رکھیے ان کے پرو ان کے بننے میں کڑیوں کے جوڑنے میں وہ عمل او اور عمل کیجئے نیک یعنی اے آل داؤد ملو صالحہ تم لوگ نیک عمل کرو ان بی بیمہ جو تم عمل کرتے ہو میں اسے دیکھنے والا ہوں یقینا میں جو تم عمل کرتے ہو بصیر ان اسے دیکھنے والا ہوں تو یہ بما تعملون کا تعلق بصیر سے ہے بھائی بصیر سے جار مجرور ہمیشہ کسی سے متعلق ہوتے ہیں یہ کس سے متعلق ہیں یہاں پر بصیر سے اور تو لہذا اس کو ذرا مؤخر کریں پھر آپ ترجمہ بہترین آپ کو سمجھ میں آئے گا. کس طرح ہو جائے گا انی بصیرم و ما تعمل تو ترجمہ یقیناً میں دیکھنے والا ہوں جو کچھ تم عمل کرتے ہو ولی سلیمان سخرنا اور ہم نے مسخر کر دیا تھا فیل ہے یہاں پر اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان ہوا کو ہوا ان کے حکم کے تابع تھی اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا و دو وا شاہر اروا ہوا شہر و ان کا اس کا ہاضمیر راجے ہے ریش کو بائی اس ہوا کا اس ہوا کی صبح کی منزل شاہ وہ ایک ماہ تھی یعنی ایک ماہ کی مسافت تھی ہوا ان کے لیے مسفر تھی بھائی اور ان کے تخت کو ہوا بلند کر دیتی جہاں یہ چاہتے وہاں پہنچا دیتی اور اس کی رفتار اتنی تھی کہ جیسے اللہ ذکر فرما رہے ہیں غدوہا شاہ رن اس کی صبح کی منزل ایک ماہ کی مسافت تھی شاہ رن اے مسیرت تو غدب سے پہلے بھی مضاف نکالا بعض کہتے ہیں مضاف نکالنے کی ضرورت نہیں اور بعض علماء مضاف نکالتے ہیں کس طرح اے سیر غدوا اس ہوا کی صبح کی سیر صبح کا چلنا اس ہوا کا صبح کے وقت غدو صبح کا وقت صبح کے وقت کا چلنا شاہ رن اے مصیرت شاہرین کتنے مسافت تھی ایک ماہ کی مسافت تھی یعنی صبح کے وقت میں یعنی صبح سے لے کر زوال تک کے وقت کے اندر ہوا کی رفتار اتنی تھی کہ وہ ایک ماہ کی جو مسافت ہوتی تھی اس کو اتنے وقت میں وہ طے کر لیتی تھی وہ مسافت جسے ایک تیز سوار ایک مہینے میں طے کرتا تھا اس کو یہ ہوا صبح سے لے کر دوپہر کے وقت تک اتنے وقت میں یہ ہوا اس کو طے کر لیتی تھی اتنی رفتار تھی رواحا شاہ رن ائی سیرو اور اس کے شام کے وقت کی سیر جو تھی شام کے وقت کا چلنا جو تھا شہرن رن ائی مسیرت کتنا تھا ایک ماہ کی مسافت تھی تو یعنی صبح سے لے کر زوال تک اتنے میں وقت میں ہوا ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتی تھی اور زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کے وقت کے اندر بھی ہوا ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتی تھی اتنی رفتار تھی بھائی مانا سب کو سمجھ میں آ گیا ولی سلیمان ارحا اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تو میں نے کیا بتلایا سیر و ادو بعض کہتے ہیں سیر کا لفظ یہ مبتدا کے اندر مضاف نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی اس کا اپنا ہی معنی یہ آتا ہے صبح کے وقت کا چلنا اس کو کیا کہتے ہیں ادو کہتے ہیں بھائی بعض کہتے ہیں اور شام کے وقت کے چلنے کو کیا کہتے ہیں رواح کہتے ہیں تو سیر کا لفظ یہاں نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہاں البتہ شہرن سے پہلے مسیرہ کا لفظ مضاف نکالیں گے مصیرت شہر شاہ رن ان کے صبح کے وقت جو منزل تھی وہ ایک ماہ کی مسافت تھی اور شام منزل جو ہے ایک ماہ کی مسافت تھی ترجمہ سمجھ میں آگے اچھی طرح صبح کی منزل اس ہوا کی ایک ماہ کی مسافت تھی اور شام کی منزل اس ہوا کی ایک ماہ کی مسافت تھی وہ اصل ن اور بہا دیا ہم نے لہو ان کے لیے یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے آئین القطر آئین کہتے ہیں چشمے کو قطر کہتے ہیں پگلے ہوئے تانبے کو قطر ان کسے کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو تو اسلو کے معنی بہانے کے ہیں اور بہا دیا تھا ہم نے یعنی جاری کر دیا تھا ہم نے سلمان علیہ السلام کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ بھائی تانبا ویسے تو کانے زمین میں کانے کھود کر نکالا جاتا ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے باقاعدہ زمین سے تانبے کا ایک چشمہ جاری فرما دیا جس طرح پانی کا چشمہ ہوتا ہے اور اس سے پانی پھوٹتا رہتا ہے اس طرح تانبے کا ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ جاری فرما دیا جس سے تانبا نکلا کرتا تھا اور اس سے پھر وہ مختلف چیزیں بناتے تھے جی آگے جیسے ذکر بھی آ رہا ہے وہ اصلنا لہو آئین القتری اور بہا دیا ہم نے ان کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ وَمِنَ الْجِنِّ اور جنات میں سے بھی بعض, جو ہیں مَن يَعْمَلُ بَيْنَ بعض وہ تھے جو عمل کرتے تھے ان کے سامنے بھی عید ہی ان کے پروردگار کے حکم سے یعنی اللہ کے حکم سے اور بعض جنات بھی تھے جو وہ عمل کیا کرتے تھے ان کے سامنے ان کے پروردگار کے حکم سے جنات کو بھی اللہ نے ان کی تابع کر دیا تھا جنات بھی ان کے خدمت میں اسی طرح مصروف رہتے تھے جس طرح کوئی ایک عام خادم ہوا کرتا ہے بھئی تو ان کی خدمت کرتے وہ جو جو حکم دیتے تھے وہ سرانجام دیتے تھے تو کہتے ہیں وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِعِدْنِ رَبِّهِ اور بعض جنات بھی وہ جو کہ عمل کیا کرتے تھے ان کے سامنے ان کے پروردگار کے حکم سے وین الجنی اور جنوں میں سے یعنی باز جنات و مین الجنی میں نے دیکھیے ادھر میں نے میرے سامنے بہت سے درہم پڑے تھے میں نے آپ سے کہا میں نے ان درہموں میں سے اٹھا لیے کیا مانا سارے اٹھائے یا بعض اٹھائے بعض اٹھائے تو یہاں بھی مین آیا تو بعض والا ترجمہ کریں وَمِنَ الْجِنِّ اور جنوں میں سے بھی بعض من وہ تھے یا عمل اوبئی نئی ہی جو عمل کیا کرتے تھے ان کے سامنے بھی رَبِّهِ ہی ان کے رب کے حکم سے تو یوں ترجمہ با محاورہ یوں ہو جائے گا اور بعض جنات بھی عمل کیا کرتے تھے ان کے سامنے یعنی ان کی خدمت کیا کرتے تھے کام کیا کرتے تھے ان کے سامنے بھی رَبِّهِ ہی ان کے رب کے یعنی سلمان علیہ السلام کے رب کے حکم سے وہ اور جو کوئی ہٹتا تھا ان میں سے ان امرینا ہمارے حکم سے وہ کوئی ان میں سے ہٹتا تھا یعنی چھوڑ دیتا تھا ان جنات میں سے ان امرینا ہمارے حکم سے یعنی ان جنات میں سے جو بھی ہمارے حکم سے ہٹتا تھا یعنی ہمارے حکم عبدلی کرتا تھا ہمارے حکم پر عمل نہیں کرتا تھا و وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ عَمْرِنَا اور جو کوئی ان جنات میں سے ہٹتا تھا ہمارے حکم سے نُزِقْهُ مِنْ عَدَابِ السَّعِيرِ تو چکھاتے ہم اس کو آگ کا عذاب ہم اس کو آگ کا عذاب چکھاتے تھے ہم اس کو آگ کا عذاب چکھاتے تھے جو جانچے کہتے ہیں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے دنیا ہی کا عذاب مراد ہے اور ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا آگ کا کوڑا تو جو کوئی جنات ان کے حکم پر عمل نہیں کرتا تھا حکم وزلی کرتا تھا تو اسے وہ آگ کوڑا فرشتے کی فرشتہ مارتا تھا تو یہ آگ کا عذاب اسے سخت تکلیف والا تو اللہ اسی کا ذکر فرما رہے ہیں تو عذاب شاعر سے کہاں کا عذاب مراد ہے دنیا ہی کا اور بعضوں نے کہا نہیں آزاب سائر سے مراد آخرت کا آذاب ہے بھائی تو اگر دنیا کا عذاب مراد لیں تو پھر ترجمہ یوں ہوگا بھائی وہ میں یز مین ہمان اور جو کوئی ہٹتا تھا ان میں سے ہمارے حکم سے نزق ہو تو چکھاتے تھے ہم اس کو من عذاب سعیر آ کے عذاب میں سے ہم اس کو چکھاتے تھے اور اگر آخرت کا عذاب مراد ہو تو پھر ترجمہ یہ ہوگا نزق ہو من عذاب آزابر چکھائیں گے ہم اس کو آگ کے عذاب میں سے جو ہمارے حکم سے ہمارے حکم عدولی کرتا تھا ہم اسے آخرت میں آگ کا عذاب چکھائیں گے اچھا بھائی آپ کیا پوچھ رہے ہیں جن بھی آگ کے بنے ہوئے ہیں تو ان کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی بھائی آگ سے بنے ہو سکتا ہے اور بھی اجزا ہوں اور آگ سے بننے کے بعد اب وہ خود آگ تو نہیں رہے بھائی آگ سے بنے تو ہیں لیکن آگ تو اب نہیں تو لہذا آگ ان کو تکلیف دے گی بھائی جیسے اس کی م... یہ بات کتابوں میں بھی ذکر ہے کہ ایک کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا وہ اس نے دو تین باتیں پوچھی ان میں سے ایک بات یہ تھی ایک بات یہ تھی کہ جن جو ہے وہ بھی آگ سے بنے ہیں تو جہنم میں جب ڈالے جائیں گے جہنم وہ بھی آگ ہی ہے تو انہیں اس سے کیسے تکلیف ہوگی جی تو ان بزرگ نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا بڑا سا اور زور سے اس آدمی کے سر پہ مارا بھائی تو وہ تکلیف کی وجہ سے چیخنے لگا تو کہنے لگے بھائی چیختے کیوں ہو تم بھی مٹی سے بنے ہو میں نے ماری بھی تمہیں مٹی ہے بھائی تو دیکھو انسان مٹی سے بنا ہے لیکن مٹی سے اسے تکلیف ہوئی تو جن اگر آگ سے بنا ہے تو آگ سے اس کے جلنے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جن جو ہیں وہ ان کے اکثر اجزاء وہ آگ ہے اکثر جز ان کا آگ ہے سارا جز آ سارے ہی وہ آگ سے نہیں بنے بلکہ اس میں اکثر جز کیا ہے آگ ہے اور بھی چیزیں ہیں بھائی یا ملون لہو ما یشا امی یا ملون لہو بناتے تھے ان کے لیے ما یا وہ جو وہ چاہتے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے جنات وہ ان کے لیے بناتے تھے یا ملون لہو بناتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے ما یا وہ جو چاہتے تھے مم با یعنی کہ محل محاریب کا معنی محل یا قلعہ قلعہ بھائی جو حفاظت کے لیے مضبوط گھر بنایا جائے تو اسے قلعہ کہتے ہیں بھائی تو محاریب جمع ہے محراب کی محراب کی تو وہ حضرت سلمان علیہ السلام جو چاہتے تھے جنات ان کے لیے وہ بناتے تھے محاری کس میں سے قلعوں میں سے یا محلوں میں سے یا اور بڑی بڑی عمارتوں میں سے سب اس میں داخل ہو گئے بھائی تو محاریب جمع ہے محراب کی اور محراب یاد رکھیے اصل میں محراب اس کا مادہ ہے حرب حرب اور حرب آپ جانتے ہیں جنگ کو کہتے ہیں عربی میں تو جو بڑا جنگجو ہوتا تھا اس کو محراب کہا جاتا تھا تو یہ اس میں فائل ہے دراصل بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی یہ اس میں اللہ کا صیغہ نہیں ہے یہ اس میں فاعل ہے بھائی تو جو بڑا جنگجو ہو اس کو محراب کہا جاتا تھا پھر جو قلعہ ہوتا اور محل تھا اس کا اس کو بھی محراب کہنے لگے کیونکہ وہ اس محل اور قلعے کی حفاظت کے لیے لوگوں سے لڑتا ہے بھائی جو جنگجو ہوگا لڑنے والا ہوگا وہ اپنے محل اور قلعے کی حفاظت کے لیے کیا کرے گا دوسروں سے لڑے گا بھائی تو لہذا اس محل اور قلعے کو بھی کیا کہنے لگے محراب کہنے لگے بھائی تو اصل میں یہ وہ جو بڑا جنگجو ہوتا اس کو کہا جاتا تھا سمجھ میں آیا اسی طرح یہ مسجد کے اندر بھی محراب جو اگلا حصہ جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اسے بھی محراب کہتے ہیں بھائی اور یاد رکھیے یہ ابتدائے اسلام میں یہ محراب مسجد میں نہیں ہوتی تھی بھائی چنانچہ اسی لیے فوکہ لکھتے ہیں کہ یہ حصہ مسجد سے باہر ہے بھائی لہذا امام کو اندر کھڑا ہونا چاہیے محراب کے اندر کھڑا ہونا مکرو ہے بھائی امامت کروا رہا ہے تو کہاں کھڑا ہو ہاں محراب میں کھڑا ہوگا محراب تو خارج ہے مسجد سے تو ذرا پیچھے کھڑا ہو اور پھر باقی سجدہ وغیرہ بے شک اس حصے میں چلا جائے لیکن کھڑے ہونے کی جگہ پیچھے ہونی چاہیے بھائی مسجد کے اندر ہو تو بناتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے وہ جنہیں جو حضرت سلمان علیہ السلام چاہتے تھے مہاری و محلوں میں سے و تماسیلا تماسیل جمع ہے تمثال سال تمثال سال کہتے ہیں مجسمے کو مجسمے کو محل بناتے تھے عمارتیں بناتے تھے وہ تماشیلا اور مجسمے بناتے تھے ان کے لیے ہماری شریعت میں مجسمے وغیرہ زندہ چیزوں کے یہ حرام ہیں ان کی شریعت میں جائز ہوں گے بھائی سمجھ میں آیا بھائی ان کی شریعت میں جائز ہوں گے تو ان کے لیے وہ مجسمے بناتے تھے زندہ چیزوں کے بھائی یعنی انبیاء کے ملائکہ کے فرشتوں کے اور اسی طرح جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کے مجسمے بناتے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر ان کی یاد آئے اور عبادت میں اور ذوق اور شوق پیدا ہو بئی تو یہ زندہ چیزوں کے زیروح چیزوں کے مجسمے ہوتے تھے بعض کہتے ہیں کہ نہیں زندہ زیروح چیزوں کے مجسمے نہیں ہوتے تھے بلکہ بے جان چیزیں جو ہیں ان کے مجسمے ہوتے تھے یہ ارد جیسے پہاڑ کی صورت ہے درختوں کی صورت ہے وغیرہ اور اس طرح کی تو جاندار چیزوں کے مجسمے نہیں ہوتے تھے تماشر کا معنی سمجھ میں آ گیا بھائی وجیفان جیفان جمع ہے جفنتن کی اور جفنتن کہتے ہیں یہ آپ لغت میں دیکھیں گے تو اس کا معنی آپ کو پیالے کے ملے گا بھائی پیالے کے اور خاص طور پر جفناتن یہ وہ بڑے پیالے کو کہتے ہیں بھائی بڑے پیالے کو بلکہ اردو میں اس کو پیالہ نہ کہیں تھال کہیں بھئی، تھال. تھال. سمجھ میں آیا بھائی تو ان کے لیے وہ تھال بناتے تھے تو اس کا ترجمہ کیا کریں تھال کے کریں کیونکہ جفنا تن وہ پیالہ اس سے جو چھوٹا پیالہ ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں دس آدمی کھانا کھاتے تھے سیر ہو جاتے تھے تو اس میں معلوم ہو کم از کم پندرہ بیس آدمی تو مل کر کھاتے ہوں گے اور پندرہ بیس آدمی جس سے کھاتے ہیں اسے پیالہ تو اردو میں نہیں کہتے بلکہ کیا کہیں گے تھال ہی کہیں گے بھائی اچھا تو جیفان اس جفنت ان کی جمع ہے کل جواب جواب جمع ہے جابیت ان کی جابیت ان کی اور جابیا کہتے ہیں بھائی پانی کا جو حوض ہوتا ہے پانی کا تالاب جو ہو بھائی اسے جابیا کہتے ہیں تو وہ جنات بناتے تھے ان کے لیے محل بھی و اور مجسمے بھی وجفان ان کل جوابی اور ایسے بڑے برتن کل جوابی جو کس کی طرح ہوتے تھے تالاب کی طرح بڑے ہوتے تھے بھائی حوض کی طرح بڑے ہوتے تھے وجیفان ان کل جوابی اور بڑے پیالے کل جوابی حوض کی طرح وقدور راسیات قدور جمع ہے قدرن کی اور قدرن ہانڈی کو کہتے ہیں جس میں کھانا پکایا جاتا ہے جی اور بڑ یہاں مراد بڑی ہانڈیاں ہیں اور بڑی ہانڈی بڑی ہو اس کو پھر کیا کہتے ہیں بھائی اردو میں دیکھ کہتے ہیں بھائی دیکھ بھائی جی تو قدور راسیا جمع ہے راسیہ کی یعنی ایسی ہانڈیاں ہوتی جو اپنی جگہ پر جمی رہتی گڑی رہتی تھیں اتنی بڑی بڑی ہوتی تھیں کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت مشکل ہوتا تھا وہ اپنی جگہ پر ہی رہتی تھیں چولہوں پر ہی لگی ہوئی ہیں اسی طرح گڑی ہوئی ہیں بھائی تو قدور راسیات اپنی جگہ پر جمی رہنے والی دے گے اپنی جگہ پر جمی رہنے والی دیگیں سمجھ بڑے بڑے برتن ہوتے تھے جواب بڑے بڑے تھال جیسے کہ بڑے خوز ہوتے ہیں اور اس میں پھر لشکر ہوتا تو سارے مل کر سینکڑوں لوگ مل کر اس ایک ایک برتن میں سے کھایا کرتے تھے وہ تانبے کا چشمہ پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ نے بہا دیا تھا تو یہ اس سے بڑے بڑے برتن اسی طرح یہ جو اس پگلے ہوئے تانبے سے پھر یہ بڑے بڑے برتن وغیرہ یہ چیزیں جناتے بناتے تھے یامل دوبارہ دیکھیے ترجمہ یا ملون لہو ما یشاؤ بناتے تھے وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ما یشاؤ جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے ماری با محلوں میں سے و تما اور اور مجسم مجسموں میں سے جی تو یہ مجسمے ہوتے تانبے کے شیشے کے پیتل کے اور چیزوں کے اس طرح مختلف قسم کے ان کے لیے وہ بناتے تھے وجیفان کل جوابی اور پیالے ہوتے تھے اور پیالے حوض کی طرح وہ قدور راسیات اور جمی رہنے والی ہاں اے عمل او اعلی دا دشرا اے عمل تم عمل کرو لاودا اے یا آل یا یہ حرف ندا یہاں محروف ہے اور یاد رکھیے حرف ندا میں سے صرف یا کو حذف کرنا جائز ہے باقی کسی کو حزف کرنا جائز نہیں حروف ندا آپ نے پانچ پڑے ہیں لیکن اس میں سے حذف کرنا صرف کس کو جائز ہے یا کو تو ای اعملو یا داود شکرا عمل کرو اے آل داود شران بطور شکر کے و قلیل من عباد شکور اور بہت تھوڑے ہیں مین عبادیہ میرے بندوں میں سے اشکور شکر گزار اللہ فرما رہے ہیں اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے شکر گزار یعنی میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں میرے شکر گزار بندے صحیح طریقے پر پوری طرح شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں میرے دعا کرو اللہ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا دے پس نے فیصلہ کر دیا ان پر موت کا حضر یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پر فلم قزینہ علیہ پس جب ہم نے فیصلہ کر دیا علیہ ہی ان پر الموت موت کا ماں دلا موتی ہی تو رہنمائی نہیں کی ان کی موت پر اللہ دابت العرضی مگر گھن کے کیڑے نے اللہ دابت الرضی مگر گھن کے کیڑے نے گن کا کیڑا دیمک مراد ہے دیمک بئی دیمک جو لکڑی کو کھا جاتی ہے کھوکھلا کر دیتی ہے اسے ختم کر دیتی ہے اور عربی میں اسے آراضاتن کہتے ہیں آراضاتن حمزہ ہے شروع میں پھر راہ ہے پھر واد اور گولتا اراضاتن ح سلیمان ع السلام کے لیے اللہ نے جنات مصفر کر رکھے تھے اور آپ ان جنات کے ذریعے بیت المقدس کی تجدید کروا رہے تھے نئے اس نئے سرے سے تعمیر کروا رہے تھے تو آپ کو اللہ کی طرف سے خبر دے دی گئی کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے سلیمان علیہ السلام نے نقشہ تیار کروا کر جنوں کے حوالے کیا کہ یہ اس طرح تم نے یہ ساری عمارت تعمیر کرنی ہے اور پھر خود اپنے لیے شیشے کا ایک کمرہ تیار کروایا اور پھر اس کمرے کے اندر داخل ہوئے اور اپنی لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے بھائی لاٹھی کا سہارا لے کر عبادت میں کھڑے ہو گئے بھائی اور کہتے ہیں کہ بال کے لاٹھی کو انہوں نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ لیا بئی تو چنانچہ اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی گئی بائی تو روح قبض کرنے کے بعد بھی ان کا جسم اس لاٹھی کے سہارے اسی طرح کھڑا تھا اور جنات جو تھے وہ کام میں لگے ہوئے تھے وہ آتے دیکھتے کہ حضرت سلمان علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں وہ عبادت میں انہیں تو علم نہیں تھا کہ ان کی روح قبض ہو چکی ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ مہینوں تک خلوت میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے مہینوں تک خلوت میں رہ کے تنہائی میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے تو چنانچہ بڑے عرصے تک یہ اسی طرح رہا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جس میں مبارک اسی طرح لاٹھی کے سہارے کھڑا تھا اور جنات سمجھ رہے تھے یہ شاید زندہ ہیں اسی طرح عمارت کی تعمیر میں لگے رہے لگے رہے لگے رہے بھائی جہاں تک کہ مکمل کر لی بھائی اور ادھر یہ جو لاٹھی تھی اس میں اس کو اللہ نے اس میں دیمک پیدا فرما دی وہ دیمک اس کو کھانے لگی آہستہ آہستہ آہستہ جب ختم ہو کافی حصہ کھا لیا اور وہ لاٹھی اندر سے کھوکھلی ہو گئی تو پھر وہ گیری حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم بھی گرا اور پھر جنات کو پتا چلا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے ان کا انتقال تو لکھ باز نے لکھا ہے کہ ان کے انتقال کو تقریباً ایک سال گزر چکا تھا تب ان جنات کو پتا لگا بھائی بعضوں نے تین سال لکھا بھائی تین سال تک وہ اسی طرح رہے اور کہتے ہیں بازوں نے, انہوں نے پھر اندازہ ایک سال کا اندازہ اس طرح لگایا کہ اس کے دیمک کو اس لکڑی پر چھوڑا اور دیکھا کہ ایک دن رات میں یہ کتنا کھاتی ہے لکڑی کو تو جب ایک دن رات میں جتنا کھایا اس کی پیمائش کی اور حساب لگایا تو اس حساب کے مطابق بھی ایک سال پورا بنتا تھا ایک سال پورا بنتا تھا لیکن بہرحال ایک سال اگر پورا بنتا ہے تو پھر تو یقین اس سے زیادہ مدت ہوئی ہوگی کیونکہ دیمک ہر وقت تو کھانے میں نہیں مشغول رہتی کسی وقت لکڑی کو کھا رہی یا کسی وقت نہیں کھا رہی پھر کھائے گی پھر کچھ رک جائے گی تو اس طرح معلوم ہوا اس سے زیادہ ہی مدت ہوگی فلما جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان علیہ السلام پر موت کا ما دہم آلہ موتی ہی تو رہنمائی نہ کی ہم ضمیر کس کو راجے جنات کو ماں دہم آلاموتی میرے تو رہنمائی نہیں کی ان جنات کی آلام موتی ہے سلیمان علیہ السلام کی موت پر اللہ داب بت مگر کس نے گن کے کیڑے نے یہ ترجمہ میں نے کیوں کیا تفاصیر میں بھی یہی ملے گا تراجم میں آپ کو گن کے کیڑے نے بھائی یہ جو لکڑی کو جب دیمک لگ جائے تو کہتے ہیں لکڑی کو گھن لگ گئی ہے بھائی اور گن کا کیڑا بھائی دابا تو ہو گیا زمین پر چلنے والی چیز بھائی چلو وہ کیڑا اس کا ترجمہ کر لیں بھائی اور الف ارض کا معنی زمین کے نہیں ہے یہاں پر بھائی ارض کا یہاں معنی زمین کے نہیں ہے بلکہ ارض یہ مصدر ہے مصدر ہے وہ جو دیمک لکڑی کو کھاتی ہے وہ فیل کیا ہے لکڑی کو وہ جو کھوکھلا کرنے کا اس کا فیل ہے عمل ہے اس کو ارض کہتے ہیں وہ جو گھن لگ گئی لکڑی کو اس کو کیا کہتے ہیں ارض کہتے ہیں تو اراضا یا اریزو آرزان کے معنی ہوتے ہیں وہ دیمک کا لکڑی کو کھانا اس کو کھوکھلا کرنا تو نہیں کی رہنمائی ان کی موت پر مگر گھن کے کیڑے نے تا اکول او مین سا آتا ہو خھاتا رہا مین سہ آتا ہو انکی لاٹھ آسا کو انکی لاٹھی کو مین س آ آہ بئی لاٹی رہنمائی نہ کیہ ان کی موت پر اللاہ بل الارض مگر بھن کے کیڑے نے تاکول اکوں مین س آتا ہو کھاتا رہا انکی لاٹھی کو فلم ما خرہ جب وہ گیر پڑے بی یہ نہ تیل یہ ظاہر ہوئی یہ بات جنوں پر جنوں کو یہ پتہ لگا اللہ قان یام الغیبا کہ اگر وہ جانتے ہوتے علم غیب جنات کا کرتے تھے ہم علم غیب جانتے ہیں بھائی جنات کیا کہتے تھے ہم علم غیب جانتے ہیں کوئی بھی بات پیش آنے والی ہو ہمیں پہلے سے پتا چل جاتا ہے اور یہ دعویٰ کرتے تھے تو جب وہ گر پڑے تو جن جنوں پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ اللہ قانو یا لمون کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے ماں لبیس تو وہ نہ رہتے نہ ٹھہرتے فی الضابلمانت والے عذاب میں ذلت والے عذاب میں بھائی اپنی مرضی کے خلاف کسی کے حکم پر کام میں لگے رہنا یہ بھی تو ذلت ہے بہت بڑی بھائی تو وہ اپنی مرضی کے خلاف سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوتا تھا اور وہ ان کے حکم کی خلاف ورزی کر نہیں سکتے تھے تو بہرحال مجبوراً لگے رہتے تھے جنات اور شیاطین اور پھر ان کی وفات کے بعد بھی عرصے تک وہ اس عمارت کی تعمیر میں اور اس کو مکمل کرنے میں لگے رہے تو پھر جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو وہ دیمک کھا گئی اور ان کا جس میں مبارک نیچے گرا پھر انہیں پتا چلا کہ ان کے دو عرصہ ہوا انتقال ہو چکا ہے تو اب ان پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو پھر اس طرح ان کی وفات کے بعد ضلع والے عذاب میں ذلت میں والے عذاب میں نہ رہتے بھائی موت ہو گئی ان کی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا اتنے عرصے تک لگے ہوئے ہیں اسی طرح خدمت میں مانا سمجھ میں آیا بھائی تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جنات ہی کی بات ہو رہی ہے جنات کو پتا چلا کہ وہ علم غیب نہیں جانتے جنات کو پتا چلا بھائی اگر وہ علم غیب نہیں جانتے تھے یہ بات تو پھر ان کو پہلے سے ہی پتا ہوگی کہ وہ علم غیب نہیں جانتے ویسے لوگوں کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں تو پھر کیا مانا کہ جنوں پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ وہ علم غیب نہیں جانتے تو مراد یہ ہے بھائی ان کے جنات کے جو بڑے ہوں گے وہ دعویٰ کرتے ہوں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں علم غیب جانتے ہیں اور عام جنات کے بھی یہ یقین تھا کہ ہمارے بڑے کیا ہیں وہ علم غیب جانتے ہیں لیکن جب کسی کو بھی پتہ نہیں ہے اور ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ان کا انتقال ہو چکا اور یہ اسی طرح امیر وغیرہ کے کام میں دن رات لگے ہوئے ہیں تو اب یہ جو عام جنات تھے ان پر بھی یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ ہمارے بڑے جو ہیں جنات وہ بھی علم غیب نہیں جانتے وہ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں تو لوگوں پر بھی یہ عام لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جنات علم غیب جانتے ہیں تو عام لوگوں پر بھی یہ حقیقت واضح ہو گئی اور جو کمزور جنات تھے ان پر بھی یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ جو جنات ہیں جو بڑے ہیں ان کے یہ علم غیب نہیں جانتے ویسے ہی باتیں کرتے ہیں اگر علم غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلمان علیہ السلام کی موت کا تو ان کو پتہ چل جاتا تو یہ لیکن اس کا بھی انہیں پتہ نہ لگ سکا بھائی اور اسی طرح یہ خدمت میں بڑے لمبے عرصے تک مصروف رہے ترجمہ سمجھ میں آ گیا جی ایک دفعہ اور آخری آیت دیکھ لیجیے فلم ماں قز نہ جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان علیہ السلام پر موت کا ماں اعلیٰ تو رہنمائی نہ کی ان کی علاموتی سلیمان علیہ السلام کی موت پر اللہ دا بت المگر گھن کے کیڑے نے تا من سا آتا ہوں کھاتا رہا ان کی لاٹھی کو فلم ماں خرا جب وہ گر پڑے تب جانا تل جنو تو یہ حقیقت یہ ظاہر ہوا جنوں پر اللہ یا لمن کہ اگر وہ جانتے ہوتے غیب کو اگر وہ جانتے ہوتے پوشیدہ چیزوں کو ما لبی سو تو وہ نہ ٹھہرے رہتے فی العذاب مہین ذلت والے عذاب میں چلیے بس المرام اللہ عالم حقیقت الکلام